سے دلالت ہاں. ہاں فرمایا گیا کہ دلالت جو ہو سنتا ہو جی ہوں للرجل اجر وللامر اجر وعلى الرجل جذر فاما الذي له اجر فرجوه هذا الحبثه بالينا فاطال في, في مرج او روض فما اصابت فيه هذه الغرث والروض كان برسنه ولو انها قطعت اليها فثلت شرفا وشرفين لذا صاروا ولو انهم مروا بالاهر فشربوا ولم يريد ان تسقى به ولذلك الرجل ورجل ربطها قضبيا وتعقبا ولم ينجح الله في رقابها ولا ذوريتها فيذلطر ورجل ربطها صخراوريا فجعله ذلك جنن وسئل عنها فقال سلمان الفارسي ما عند الله عليها الا هذه الآيات البارزات الجامعه ومما تینا فرق رہے جس کے اندر صرف سوا بھی سماپت وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد جاتی ہے، سبین کے لیے تیار کیا ہے تیار کیا تو اس گھوڑے میں اور رجل ایک گھوڑا جس میں آزادی لگاو عذاب ہے فخر فخر کے لیے اور ریا کے لیے اللہ کا گھوڑا بازا ہوا ہے اس کے اندر آزادی لگاؤ تیسرا گھوڑا جس کے اندر عذاب ہے آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ آدمی سے آپ کو اختیار کرے تغنی سے اختیار کرے किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और किसी के सामने दस्तनगर न होना पड़े रोधी कमाने के लिए हला रोधी हासिल करने अगर आदमी इस्तेमाल करता है तो ये घोड़ा विकसित है अब सहारे ग्रामने सुना की घोड़े तीन किस्म के होते हैं तो सवाल किया गया रसुल्लाये रसूला के बारे में पढ़वा दिया दर्गों के बारे में رسم ایسا کردھوں کے بارے میں کوئی چیز ایک بے نظیر ان پر بے نظیر ہزاروں جام ہے بڑی جامع اور بے نظیر آیت اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہو اس آیت کے پیشے نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے فَمَن يعمل مِن يره يعمل مِن کوئی آدمی ذرہ برابر نہیں کرے گا وہ بھی دیکھ لے, لے گا یعنی yani رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمایا جی اگر کو بھی رکھا جائے تو یہی چیز کس میں بھی نہیں. زائد ہے جی آپ نے, جی نے لہٰذا ثبوت بھی ملا کہ یہی ہوئی لیکن اللہ کی کتاب اور سنت رسول جہاں تک اجماع خیال کا معاملہ ہے یہ دونوں وجریا تو ہیں لیکن اللہ اور سنت رسول جو وجد شرعیہ ہیں ان کے سابق ہمار سے مانتے نہیں اور میرا میرا کوئی بھی نہیں مانتا تو ہجت شرعیہ آساتی دنیا جی کو اللہ کی کتاب او اور سننے دو ہجت چریا اور ہیں ہجما اور خیال لیکن یہ دونوں حجتے شرعیہ جو والی یہ دونوں پہلی کتابوں رولر کے ساتھ اصول ہے حدیث کے اندر سراہ نہیں ہوتی آپ سراہ نہ ہونے کی بنا پر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے آدمی نیما دیکھیں آدمی تیار کرے تو کو کون نہیں کہ اس طریقے سے ایک حدیث پاک لا دو۔ حضرت نومر رضی اللہ تعالی عنہ حالات کا شروع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفع لی احد من الافر الا في بني قریظہ فاعترفوا هم الافر في فريق فعدا الذين صحيح كانوا فيها من نفسي لا يريد ان اري خب کی ذی الی اللہ علیہ وسلم قال قران ایک واحد منهم ربع ضعی نمٹنا ہے مسلمانوں سے بدلائی کی نمٹنا لوگ آپ اور ہم فرشتوں کو لے کر ہی جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کو کوئی ہتھیار نہ افتارے. بنو بنوزا جلد سے جلد پہنچے اور آپ نے پڑھوایا میں ہی, پڑھو. لَا کی بنو ہی میں کی نماز پڑھی جائے سارے مسلمان چل پڑے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا بعض لوگوں نے کہا سکی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پڑھ نہیں اگرچہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے دوسرے لوگوں نے کہا हम पर हम यह नहीं कि आपने उनमें से किसी एक करोड़ के ऊपर भी नाराजगी का बात वाजी راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے تو ایک گروہ نے منطوق کے اوپر عمل کیا جو آپ کے منہ سے الفاظ ہوئے تھے مختلف منطوق سے اور دوسرے گروہ نے مرہوم کے اوپر عمل کیا بات باتیں نہیں تھی لہٰذا ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا اور ایک نے محہوم کے اوپر عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے سامنے کی ہمارے ناراضگی نہیں بڑھائی مطلب یہ ہوا کہ اگر نہ ہو سب آدمی قیام کر سکتا ہے لیکن باعت اگر ہو تو پھر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے وہ کوئی بات پتا نہیں ہے لا نفت نفت کی موجودگی میں قیام نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے تو یہ کہا کہ بھئی قیاس کرنے والا ہی گیت ہے یا جو لوگ قیاس کرتے ہیں وہ इब्लीण है, जिसके भरोसे में आपको दिखाऊँ की किन किन कि लोगो ने ये बात करी है सन्ना नहीं है बल्कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी मैथाने के अंदर है <laughs> دیکھیں آپ خود وجے رما چند داروی شریف میں سفا نمبر پچیس الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں سمر دف نتی ہندی اخبار پڑھنے میں طلبا جو ہے گڑبڑیاں کرتے ہیں اس وجہ سے ذرا اس کی طرف کے بارے کی ذرا نگ کا خیال رکھے میں سنا کہ وہ اتنے سیرین کے نقل کرتے ہیں کیا نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اول من منہ جس آدمی نے سب سے پہلے किया کیا جس ने نے سب سے پہلے خیال کیا وہ और ہے اور سورج اور چاند کی جو پوجا کی جا رہی ہے سورج اور چاند کی پوجا کیے جانے کی دنیا یہی مکائی ہے یہی سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی یہ قیام نہ ہوتا تو سورج اور دارن کا پاٹل نہیں ہوتا دار لوگوں کا आगे। आगे। तुम पहले नहीं आप ही बोलेंगे इसमें अल्लाह ابراہیم ابھی یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بھون بخشا اور ہم ان کے احوال سے بہت واقع एक दफा जब वो एक रास्ते से गुजरे तो उन्होंने अपने बाप को और अपनी इब्राहिम ने उनसे पूछा मा आगे मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो तुम यहां बैठ कर तो उनकी इबादत क्यों कर रहे हो उन्हों उन्होंने क्या कहा کالو جتنا آبا نہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں وہ کیوں کرتے تھے ہمیں دلیل معلوم نہیں ہے اور تم کو کرتے ہوئے ہم نے کہا ہم عملی کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا کاجل تک کن تم تو آپ ان کی بلا تمہارے آبا وزد گمراہ رہے تو کسی غلط غریب کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں لوگ ان کی دیکھا دیکھی تم یہ کرو گے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آبا واز داد کوئی کام کرتے آ رہی ہوں تو بلا غریب آبا واز داغ کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور یہاں آبا وز کے پیڑ کو بلا تحقیق کر کے ہی یہ اور شرک پر میں مبتلا ہوئی تھی اور شمس اور قمر کی پوجا تو ان کی بنیاد تھی اسی وجہ سے ماں ہو کے درتی قیاس کے ذریعے میں سورج اور چاند کی پوجا کی جا رہی کوئی رقم دلیل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو مانتے میں چاہتا ہوں ایک اور روایت پیش کر دو کے بعد میں دونوں کی درمیان فرق صحیح اور یہ کالحماد ہے جنہوں نے مسافر کیا تھا ابھی بتاتا ہوں رائے علاقہ حضرت احمد کے زیر فرماتے ہیں روایت کرتے ہو مطرور رائے نے چھوڑ دیا ہے بار اچھی طرح سمجھ لے کہ جس قیاس کی بنیاد جس قیاس کی بنیاد قرآن اور احادیث ہوں وہ قیاس قیات صحیح دلی اور ایک نقطہ بتا دوں گا حکیم میں بھی قیاس صحیح کی ترتیب کیا اللہ نے فرمایا ان نفیز داری کا لچی برت کر لی انوالوں کے لیے ہی آپ نے بہت سارے سوالات کے موتی ساتھ رچی وت کا منا ہے ایک سوال مٹوائش کے شب جائے ہمیں اور آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جواب دینا ہوتا تو ہم آپ کو بلا کے سوال کریں گے جواب دیں گے آپ جواب دے رہے ہیں ہم لے کے یہ ہوتا ہے سامنے والے کو آپ کے پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنے باقی میں بات بلانیت ہے آپ یہ بدلا کر کے روک شاہی نہ کریں یہ بات آپ فیصلہ کرنے آئے ہیں ججمنٹ آپسائیشا اللہ اسی سے لب اور اسی سے لبر آپ سے اور پل کو کرنے کے لیے مقور کا لفظ اس سے مت ہوتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا دوسرا چند یہی بات اللہ نے فرمایا دیکھو یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے کچھ حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی یہ ایسی حرکتیں تو نا ورنہ تم بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے ایسی نفشے کی مقروم میں آیا تھا ایک دوسرے میں ایک کتاب تحقیقی اگر مطالعہ کر جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی کتاب کا نام ہے تقابلی مطالعہ زبردست کتاب ہے اس میں قیاس کے ہر پہلو کے اوپر بیٹھ کی گئی ہے قیاس ایک تقابلی مطالعہ <سؤال> جی قیاس ایک تقابلی مطالعہ An قیاس ایک تقابل مطالعہ اس کے اندر یہ نقطے بیان کیے گئے ہیں کہ قیاس صحیح کا ثبوت قرآن حکیم سے بھی ملتا ہے اور احادیث ہاں وہ قیاس تسلیم نہیں کرتے جس کی بنیاد قرآن اور حقیق نہ ہو بلکہ کسی نے اصول بنا دیا ایک اصول بنایا اور اس اصول پر مسائل کو سرفرے کرتے ہوئے چلے گئے ایسا قیام کہا جاتا ہے جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنیت ہوں وہ قیاس سے صحیح ہے اور کو بھی نہیں کرتا یہ تو قرآن ہی ثابت ہے لیکن جس قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو جس بنیاد کتاب و سنت نہ ہو کا کوئی اصول ہو اور اس اصول کے اوپر مسائل میں سفر को کے ہم کچھ میں آپ کو کیا تھا پرانا عزیز کی سیاقو سیاقو سیاقو روشنی میں ہے جس میں <laughs> है جگہ یہاں شروع ہوتا ہے آپ جتنے جمع ہو جائیں ہم بھی جمع ہو جائیں انشاءاللہ شاء اللہ مولانا اسلام آباد سے ہم سب فیصد مطمئن کوئی بات سمجھ نہ ہے تو تنہا میں سمجھا ہوگا کوئی نہیں کھڑا ہو اب تک غلط کیا ہوگا تو نہیں میرے کوئی بات جہاں صحیح کوئی بات عابر اعتراض ہے وہاں تمہاری والا تھا کہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگ آئیں گے اور وہ یہ کتاب جو ہے ہمیں جواب جو ہے ہمیں ہے جواب تو بھی کیا جائے گا والا ہے ابھی میں صرف یہ بات یہ پوچھا آپ نے کہا کہ کوئی فتی اگر کوئی اصول بنا کے مسائل متثر کرتا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہم بھی تسلیم نہیں کرتے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصول جو فتی نے بنایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بنایا ہے تو اس پر متصر ہونے والے سوال اس پر متثر ہونے والے مسائل کا کیا حصول جاب دے نہیں بات میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے جواب دے رہے جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے جواب ہوگا مطمئن کیا حضرت علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ, اللہ ریوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ رو उनका खड़ा हुआ कर रहा हूँ और तू कह रहा पता ही चला के हदीफे रसूल के मुकाबले में कोई आदमी अपनी कोई राय पेश करे जिसकी बुनियाद हजीब अगर ना हो उसको तकलीम क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा होता है मशीन देखिये खींचना ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है खींचना ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि औरतमत रुकी जाएगी इससे बात कर कौन सा हो सकता है औरत मशीन में आ गई जब आप किस्मत रुकी आ गई इससे बात से कौन सा اس سے بڑا پتا نہیں بات ہے اور یہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں حدیث پہ ہے آپ نولہ اس پر کہہ رہے ہیں حجیب پہ رہے حدیث ہے حبیز ہے آپ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں نے کیا محدود کی جائے اور کیا آپ کے لیے بتائیے سننے کے رجل حضرت الام ہندی اپنے باپ سے روایت कि اور زمانے رسول میں نکلی اپنے گھر جس پر نو گلہ دے گیا بہت بڑا ये भी बहुत अच्छा दिखता है பாத்தீங்க பாருங்க பாருங்க பாத்தீங்க بات اس چیز کو رت کرنے میں ہمیشہ ہے لذیذ کا زبردست رول رہا ہے اور برداشت نہیں کیا کتاب میں ایک مہینے کے اندر آپ کے گھروں میں اس کا مدلل جواب پہنچے گا سربس اخبار میں دیتے سر دیتے کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ جن لوگوں نے پروگرام کا اعلان دیا ہے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کتاب شائع ہو جاتی اس کتاب کے سرے بس کو اخبار میں دے دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم جواب شائع کر سکے ہیں وہ جواب اس کتاب کو ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں کچھ بات بہت اچھا نہیں کرے گی بات تو جسے آپ تسلیم نہیں کرتے تو شور و شرابا یہ کیوں ہو رہا ہے میں ایک ہی بات آپ سے سوال یہ کر دیا شور و شراب कोई ہمیں سوال آپ سے یہ آپ یہ بنائے قرآن سے اگر ان کا منع ہو تو مسائل وہ سبھی ہیں یہ آپ بول دیا کوئی نہیں بول رہا ہوں احباب آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے بات اچھے میں پڑا بات جو ہے یہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں مصحب دیکھ کر پڑھ لے یعنی قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہو وہاں پڑ لے تو پتہ بھگوان حضرے آئیے اللہ اتارا انہا کا بولا تو ہم دیکھ کے آگے بڑھا رہا بتائیے میں اعلان کرتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں آپ یہاں جو وقت نکال کر کے آئیں گے وہ سن کر کے جائیں گے سمجھ کر کے جائیں گے اب ہمارے سوال ہمارے جوابات سے جو ہے میں کافی مسلمان رہتے ہیں کافی لوگ ہیں انشاءاللہ انداز آپ پورا طے کر لیجیے اور جس حال میں جہاں انتظام کر لیں انشاءاللہ I don't know. को नहीं मानते जिसकी है। बना जिसकी बुनियाद का حضرت امام شاہ پیر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات کہی اپ کو قدرت ہو تو جی کہ 2 گھنٹہ تک ماننے ہو جے وقالا امام موسى خری رحمہ اللہ اربع علماء الا ان واستبانت لهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ان جولم علما کا اس بات پر اجماع ہے اجما الما اس بات پر اجماع ہے کیا اجماع ہے رسول کہ جس آدمی کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کہ ہاں یہ سنت رسول ہے تو لم لمحے تو کسی بھی شخص کی بات کے مقابلے میں اس سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو یہ اجماع اس کا مشہور وجہ سے حجیب حجیب نے روانا رسول کے زمانے میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین سلاق دے دی صحیح بات کہتے صحیح بھی ہے اور حیدر ایک مسجد کی تین طرح دے دی تو حضرت شہید آئے اور ایک مسجد میں تین طلاق دینے کے بعد رسول کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ کئی بس لا उन्होंने तलाक कैसे दी कह पंद्रह सोलह सलाब थे बदान कर फरमाया तीन मस्जिद एक मस्जिद का तीन तलाफ दे آپ کا عربی ادب کیسا کہتے کہ عربی میں بحث کرنی ہے کیا ارے کوئی عربی نہیں جانا تھا تو کے کیسے سمجھو حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری ہے اب میں کچھ انتما کا مفاد کیا ہے آپ کو عربی آتی نہیں تو آپ کا جمع کیسے کریں گے سجمہ الٹا بننے کے لئے تو ان میں ہو پا دیا چیز محسوس ہو جائے حساب ہو एक یعنی سجمہ جو ہے یہ تو ایک ہی ہوئی یہ حدیث صحیح ہے صحیح ہے, ہے، مستقل ہے مارفو ہے ایک مجلس کی تین کلاقیں ایک ہوئی اب بتائیے اس کے بلا اگر حضرت عمر یا فتوا دے کہ ایک مجلس کی تین تلاق ہو جاتی ہے تو بتائیے اسما امام شاپی نے کیا قدر کیا ہے کہ جس کے رسول رسول سے رسول واضح ہو جائے کسی آدمی کے ہم نے مانا اچھا تکلیف صحیح ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں کیا ہے مشہور کتاب ہے اور شاہ بل کا پھینک رہا ہے ہندوستان کے ان کی کتاب الج اللہ فالمہ کا ترجمہ ہوا ہے ترجمہ کا نام کیا ہے نیمت اللہ عالمہ سرجما شاہ ولی اللہ کا کہتے ایک کہ اس پر تمام صحابے گرام کا اجماع ہے نہیں تمام صحابہ گرام کا اجماع ہے اول سے آپ تک کل اوکل تمام صحابہ گرام کا اول سے آپ تک اجماع ہے اس بات پر اور صحابے گرام کا بھی نہیں وہ تمام سابئیوں کا کل اوپل بنا تمام صحابہ گرام کا اجماع ہے تمام سابہ کا اجماع ہے اس بات پر المتنا تقلید کے ممنوع ہونے پر تقلید ممنوع ہے اس پر تمام کا اجماع ہے تمام تعمیر کا اجماع ہے ولم اور محانت اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف کپت کرے کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تمام طابعین کا اجما ہے یہ ابن نے کا قول ہے اور اسے فرجت اللہ کے سرجمے نعمت اللہ کے نرجمے کیا گیا بتائیے جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور طابعین کا اجما ہے اجما تو تم نے کہا مانا ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجما کو مانا تم نے तकलीफ नहीं किया तुमने इसमा को नहीं माना घर के तुमने दिया है और, दावा ये क्या और जो के को ना माने उसके बारे में कुरान हसीम की करीमा देख ले अरबी जबान की गहराई और जीनाई में पसंद वापसी अपनी बताया गया है راستے کو چھوڑ دے گا رسول کی وہ کرے گا رسول اس پر جا رہے ہیں تو اس سے چلا جائے گی جی. اس کا مطلب, مطلب رسول جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے پر چلے رسول اس راستے پر جا رہے ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلے شک کا مطلب یہ यत बा हुई और आदमी ने नहीं माना सुन्नत मौजूद है शरीर सही मुस्तिल और आदमी नहीं मान रहा है और वह तब नये तमीर मुगिनी और मोमिनों के रास्ते की सेवा नहीं करता मोमिनों के रास्ते बताइए उस वक्त मोमिनी कौन से مغل سمر تو نا سادے گرام سے تو کے طریقے کے خلاف کرے ڈال دیں گے اور چلیے پھر اس بات پر ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مشرق کہا جاتا ہے اگر ہم کیوں کہ آپ کو مشرق ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو کچھ کہنے کی چلیے اپنے کی بات بھی لے لو مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ النبی علیہ السلام اس کتاب کے سفا نمبر چودہ پر انہوں نے لکھا علامہ محمد حیات حنفی نے جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے ایک معین شخص پر اڑ جائے وہ کسی سو ہاں حضرت کے سوا رسول اللہ صلی صلیم کے سوا کسی ایک معین آدمی پر آ جائے اور اس کا قول ہی درست سمجھے اور اسی کی تقلید واجب چاہے دوسرے عیم کرام کی پیروی نہ کرے ایسا شخص گمراہ اور جاہر ہے بلکہ اس جنور کے سبب وہ کافر ہے اس سے تعبہ کرائی جائے اگر توغا کرے تو خیر غیر مطلب ختم کر دیا جائے کیونکہ جس نے آ حضرت کے سوا دوسرے کسی امام و کی معیوا ضروری سمجھی اور اس کو لوگوں پر واجب کرار دیا تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بنزل نبی کے پہرایا اور یہ خود کچھ ہے तो शीर्ख की बात की हार का काफिर कह दिया गया है कि कोई अगर एक मुहैया शब्द पर आ जाए तो अपने इस सबूत के सबक को काफिर है क्रौा कराई जाएगा अगर कौबा करना तो खबर का कर्द मा दी जाए यह तो उन्हीं के आदमी ने कहा है हमको भी कुछ कहने की क्या जरूरत हमने नहीं कहा आदमी ने कहा तो सुषमा का कियाने तस्वीम नहीं किया हमने माना इससे इसी तरह कयास और अजीब शरीर है हैं एक बुनियादी बात देख लें कहते हैं कि आमीन जोर से नहीं कहना चाहिए अदीम पे क्या है अदीम पर बिल्कुल बात है नव अदीम पढ़कर दिखाते नवीम बिल्कुल बात है कहते हैं आमीन जोर से न कहा जाए अगर कोई कहता है तो उसको वो लोग करते हैं चिल्ला है, रहा है और इस کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی دا کلام غیر المقبول علی ولا رضواني کلامی حتا یسمع من علی ان تصلی <تصفح> الاول فیرضى به المرسل دروعلو کی تصلا ابو لو کی روایت کو جب ترجمہ حضرات علماء کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب वाले के बाद खुदा मानू कहते यहाँ तक के आपकी पीछे वाली सब के लोग सुन लेते मस्जिद तमाम लोग आमीर इस तरह बोलते कि पूरी मस्जिद पूज जाती ये हजीज बिल्कुल सही है सही है कि आमीर इतनी जोर से बोली जाती थी कि पूरी मस्जिद पूज जाती थी بتائیے نبی نے زور سے آمین کہا ہے یہاں تک کہ پیچھے تک والوں نے سنا ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے کہتے ہیں کہ ہم حمیم دوں ہمارے ہاں حدیث قابل عمل حدیف کا امکان اور کہتے ہیں آمین دعا ہے میں آپ سے ایک بار لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے حضرات آمین دعا نہیں ہے آمین قابل دعا ہے اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں ہیرے پڑنی چاہیے आमीन दुआ है और हर दुआ धीरे पढ़नी चाहिए तो एहिनत चलाकर मुस्तफीम भी तो दुआ है तो पूरी धीरे को पड़ते जेडी अगर दोआ ये आमीन की तरह है यानी दुआ को धीरे पढ़ना चाहिए तो एहिनत चलाकर मुस्तफीन ये भी दुआ है धीरे तुम्हें पढ़ते जेरी न اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے ہم آمین کو دعا نہیں مانگتے یہ غلط یہ پہ گئی بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں جب بندہ کہتا ہے جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین